سر لکمان قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر اکتیس ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ففٹی سیون ہے یہ مکی صورت ہجرت سے پہلے نزول ہوا اس میں چونتیس آیتیں ہیں اور چار رکو ہیں حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو ایک ہزار سال کی عمر دی آپ حکیم مشہور ہیں حکیم سے مراد صرف یہی نہیں کہ آپ کو جڑی بوٹیوں کی معلومات تھی بلکہ حکمت کی باتیں آپ کی زبان پر شادر ہوتی اور وہ حکمت کی باتیں جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی جنت کی دائمی نعمتیں دینے والی ہیں تو وہ حکمت والی باتیں اس سر مبارکہ میں ذکر کی گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا علی فلام حروف مقاط دل کا آیات الكتاب الحکیم یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں ہدن یہ کتاب قرآن ہدایت ہے وہ رحمت اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ قرآن رحمت ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً نیکی کرنے والے وہ ہیں جو نماز تو قائم رکھتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةً اور وہ زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِغَطِ هُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت یافتہ اور کامیاب بنائے نماز قائم رکھنے اور دیگر فرائض اور واجبات سنت معدہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے حرام قطعی اور مقرور تحریمی کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے ومنن اور بعض لوگ مئی یش حاصل کرتے ہیں لہ الحدیث فضول بات بےحود کھیل لی سبیل اللہ بغیر علم تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں تغیر علم کے عشایتی کریمہ میں اللہ الحدیث سے مراد ایسا فضول کام ہے کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ کوئی دین کا فائدہ ہو ہر وہ کھیل جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہے یا ضروری کاموں سے غافل کرنے والا ہے وہ اس آیت میں داخل ہے اور اس کی مذمت ہے اسی طرح کہانیاں کس سے ڈائجسٹ ناول فلمیں ڈرامے گانے باجے یہ تمام چیزیں انسان کو اصل مقاصد سے ہٹا دیتی ہیں اور یہ وقت کو ضائع بھی کرتی ہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جب ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل سختی کی طرف مائل ہوتا ہے ہدایت کی باتیں پھر اس پر اثر آسانی سے نہیں کرتی قرآن مجید فقان حمید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزوں سے ہمیں منع کیا مسلمانوں کی زندگی کا ایک مقصد ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہر انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور مسلمان اس مقصد کو سمجھتا ہے اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا دین کی خدمت کرنا اسلام کی ترویج و اشاعت کرنا اگر وہ اس کے حلال کماتا ہے یا دنیاوی تعلیم جو جائز ہے وہ حاصل کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی اسلام کی خدمت ہے اس کا مقصد بھی اپنے بال بچوں کی پرورش کر کے ثواب حاصل کرنا ہے مسلمان فضول اور بے مقصد کام وہ کبھی نہیں کرتا تو فلمیں ڈرامے دیکھنا گانے بازے سننا یہ حرام ہے اسی طرح ناول ڈائجسٹ جن میں جنسی اور عشقیاں کہانیاں اور اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں ان کا پڑھنا بھی حرام ہے اور اگر کوئی چیز جس میں ناجائز باتیں نہ ہوں مگر اس کا کوئی مقصد بھی نہ ہو تو فضول وقت ضائع کرنا بھی مومن کو ہرگز مناسب نہیں ہے عصاہت کریمہ کا شانی نزول اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناتے تو ایک شخص نے عجب میں سفر کیا ایک کافر نے اور وہاں سے وہ کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم مکے میں لوگوں کو قرآن سناتے تو لوگ قرآن نہ سنے اور قرآن کی طرف مائل نہ ہو اس کے لیے وہ کہانیاں کھول کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو جمع کر کے کہانیاں سنا تھا کس سے سنا تھا بادشاہوں کے کس سے سنا تھا جس کا کوئی مقصد نہیں تھا صرف مقصد لوگوں کو قرآن سے دور کرنا ہے آج جو دشمنانی اسلام بے حیائی فحاشی اور کھیل کود مسلمانوں میں عام کر رہے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے مسلمانوں کو دین سے دور کرنا مسلمانوں کو اہم کاموں سے غافل کر دینا ہے وہ من ان يَشْتَرِي میں یشکری اور بعض لوگ جو فضول باتوں کو خریدتے ہیں حاصل کرتے ہیں لیودل ان سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ علم تاکہ اللہ کے راستے سے وہ بغیر علم کے روکیں جہالت کی وجہ سے روکیں ویت کا اور وہ دین اسلام کو مذاق بنا لیں اس کا ٹھٹا کریں ہنسی کریں الاک الحم آداب محین ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے جو انہیں ضلیل و رسوا کر دے گا وہ عیدا تتلا علیہ ہی اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑی جاتی ہیں یعنی جو فضول باتوں میں لوگوں کو مشغول کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے دین سے روکنے کے لیے بے حیائی اور گناہوں میں اور فضول قص و کہانیوں میں مبتلا کرتا ہے اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑی جاتی ہیں ولہ مستقبرنگ تو وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی پیچ پھر لیتا ہے کا علم گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے وہ قرآن سننے کو تیار نہیں ہوتا کا انفی ادو نئی وقرا گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں روئی ہو جو آواز اس کے کانوں میں نہ جانے دیتی ہو تو ایسا یہ دین سے دور ہے کہ دین کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہے اس میں کافر کی مذمت ہے مشرق کی مزمت ہے ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو فلموں اور ڈراموں میں کہانیوں میں ڈائجسٹ میں ناولوں میں ایسے مشغول ہیں کہ نہ نماز کی طرف آتے ہیں نہ قرآن کی طرف آتے ہیں خاص طور پر یہ ناول بڑے خطرناک ہوتے ہیں یہ ڈائجسٹ انسان کی زندگی کو ایسا تباہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو ناولوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے اور اگر کسی کو یہ لت پڑ جائے خصوصاً ویڈیو گیم کی لت اور یہ برائی ایسی خطرناک ہے کہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی تو ہمیں بھی بچنا چاہیے اور ہماری اولاد کو بھی ان مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو تمام مسلمانوں کو فضول لایانی اور ناجائز اور حرام کاموں سے محفوظ فرمائے اس موقع پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ذہنی اور جسمانی ورزش کے لیے تفریق کا ہونا اور کھیل کود کا ہونا ضروری ہے جہاں تک ورزش کا تعلق ہے ورزش کے لیے کھیل کود کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو ورزش کرنی ہے تو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر کی چھت پر بھی کر سکتے ہیں کھلے میدان میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کھیل کود میں نقصان یہ ہے کہ انسان ورزش کے بہانے کی وجہ سے کھیل کود کی طرف جاتا ہے اور شیطان کھیل کود میں اس کا دل ایسا لگا دیتا ہے کہ پھر وہ نماز میں بھی ہوتا ہے اس کا دل کھیل کود میں ہوتا ہے تو اس لیے شریعت نے ایسے کھیل کود سے منع کیا جس سے انسان کے کام ڈسٹرب ہوں اور اس کی توجہ دنیاوی یا دینی کاموں پر نہ لگ سکے آپ دیکھیں جو بچے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں پھر وہ اگر کتاب کھول کے پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی بس انہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ کا وقت گزر جائے گھنٹہ نکل جائے تو پھر ہمیں ویڈیو گیم کھیلنی ہے ہمیں کرکٹ کھیلنے جانا ہے تو کھیل کود ہماری تعلیم کے لیے سخت نقصان دہ ہے ٹھیک ہے امریکہ میں یورپ کے اندر بے حیائی فہشی اور یعنی عام ہے کھیل کود عام ہے مگر آج بھی وہاں بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے اور ایسے لوگوں کی ہے جنہیں نہ ٹی وی کھولنے کا ٹائم ملتا ہے نہ کھیل کود کرنے کا ٹائم ہے وہ اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں اپنی تعلیم پر اور اپنے کام کاج پر توجہ دیتے ہیں جو امریکہ یورپ میں رہے ہیں آپ ان سے پوچھیے جس قدر ہم ٹی وی پر اور کھیل کود پر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں وہاں ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس ایک گھنٹہ بھی وہ ٹی وی پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے وہ اپنی دنیا کے لیے محنتیں کرتے ہیں مسلمان کا تو ایک مشن ہے اس کی دنیا کی ترقی بھی آخرت کے لیے ہے اگر ہم کھیل کود اور فلموں ڈراموں اور ویڈیو گیمز پر جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں یہ وقت اگر سائنس پر دیں تعلیم پر دیں اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دیں تو یہ انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی اور مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے اول تو ہم دو سو سال پہلے ہی پیچھے ہیں پھر دشمنان اسلام پوری طریقے سے مسلمانوں کو دوبارہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دشمنان اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر کمزور کر دیا جائے اور حملہ کر کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر انہیں اٹھتے اٹھتے پچاس سال لگیں گے ان پچاس سالوں کے دوران ہم انہیں اٹھنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ بے حیائی اور فحاشی اس قدر عام ہو گئی کہ نوجوانوں کے ذہن گندے ہو گئے تو ذہنوں کو تو پاک کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نگاہوں کی اور دل و دماغ کی پاکیزگی نصیب فرمائے فبشره علیم پس آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے ان الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے لہم جنات النویم ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جنت نعیم ہے خالدین فیح اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ, حقاً یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے واہ العزیز الحکیب اور وہی غالب حکمت والا ہے خلق السماوات بھی عمد اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ایک چھت بھی ستونوں کے بغیر نہیں قائم رہ سکتی رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے قائم رکھا کرو ایسے کوئی ستون نہیں جنہیں تم دیکھ سکو روا سیا اور اللہ نے زمین میں لنگر ڈالے یعنی پہاڑوں کو قائم کیا ان تمید ابھی تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر لرز نہ جائے اس کا بیلنس آؤٹ نہ ہو اس لیے پہاڑ موجود ہیں جو زمین کے بیلنس کو درست رکھتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں یقیناً حق ہیں موجودہ سائنس اب جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے تو کئی باتیں پہلے لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے اب وہ تسلیم کرنے لگے ہیں مثلاً زلزلے طوفان سیلاب اور آسمانی اور زمینی آفتیں بلائیں مصیبتیں جو آتی ہیں آج دنیا تسلیم کرنے لگی اس کا سبب خود انسان ہے جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کا سبب انسان کی وہ آلودگی ہے جو فیکٹریوں سے اور گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے جس سے سورج اور زمین کے درمیان آزون کی جو تے ہے جو تیز روشنی کی شاؤ کو روکتی ہے وہ جگہ جگہ سے ڈیمیج ہو گئی ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں اس میں پہاڑوں کو توڑ دینا اسی طرح جنگلات کو کاٹ دینا حالانکہ جنگلات بھی طوفان اور آندھیوں سے محفوظ رکھتے ہیں تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے فطرت اور نیچرل چیز کو جب چینج کیا تو خود ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئیں وہ بسا اور پھیلایا فیہا من کل کلبا اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا یہاں تک کہ صرف جانوروں پر تحقیق کرنے کا شعبہ الگ ہے اور پھر تحقیق کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایک شعبہ تمام جانوروں پر تحقیق نہیں کر سکتا بندروں پر تحقیق کرنے کا شعبہ الگ ہے شیر پر تحقیق کرنے کا شعبہ الگ ہے یہاں تک کہ کئی ایسے جانور ہیں جو نایاب ہیں جن کی تعداد بہت کم ہے سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے وہ کون سی غذا کھاتے ہیں کہاں رہتے ہیں ان کے کیا عوامل ہیں تو اللہ تبارہ و تعالی نے کیسی کیسی مخلوق بنائی کہ جس پر تحقیق کرتے کرتے ہمیں صدیاں گزر گئی مگر پھر بھی کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے انسان کی بیماریوں پر یا جانوروں پر آنے والی بیماریوں پر مکمل تحقیق کر لی جتنی بھی تحقیق کریں انہیں یہی کہنا پڑتا ہے کہ ابھی اس میں مزید تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت ہے یہاں تک کہ جانوروں کی زندگی کا ایک ایسا نظام ہے آج سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جانور کے منہ سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جس سے انہی کے ہم جنس جانور پیغامات کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو خطرات سے آگاہ کرتے ہیں جنگلات میں جب ایک جانور کسی کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ درندہ آ رہا ہے تو مخصوص قسم کی آوازیں نکالتا ہے جس سے تمام جانور جو اس کے ہم جنس ہوتے ہیں وہ خطرے سے آگاہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہر جانور کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائی جو اس کے لیے ضروری ہے وہ ان زلنا منس سمائی اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا بتنا فیحا من کل زو جن پس ہم نے اس زمین میں اس پانی کے ذریعے عزت والے جوڑے اگائے یعنی درخت جن میں مذکر و مونس یعنی نر اور مادا درختوں میں اور پھلوں میں اور پھولوں میں بھی ہوتے ہیں ہا خلق اللہ یہ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے فرونی مادا خالا قلعی نندونی ہی پس تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے وہ کس کے خالق ہے جب خالق اور مالک وہی ہے تو اسی کی عبادت کرو بلکہ غالم فی ضلال مبین بلکہ غالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے